with <laughs> you. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس كان من الجن ففსა عن امر ربي اف تتخذونه وذريته اولياء من دوني وهم لكم عادب بئس للظالمين صدق الله العظيم اور جب ہم نے فرشتوں کو کہا سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا کان الجن ابلیس کی اصل نسل جو ہے وہ جنوں میں سے ہے فسا کا ان امر ربی اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی افتقطہ خزون ہو اولیا کیا تم ابلیس کو اور اس کی اولاد کو اپنا دوست بناتے ہو میرے علاوہ وہ ہوم لقم اور وہ تمہارا دشمن ہے بے صلی ظالمین بدلا برا بدلا ہوگا ثالموں کے لیے مطلب کافر فساق کے لیے اس دن کے سبق میں بات ہو رہی تھی وہ وجدو ما عامل حاضرہ ولا یزلم و ربو کا کہ انسان آخرت میں اپنا ہر عمل دیکھ لے گا ہر نیکی کا آخرت میں نیم البدل ہے جیسے بندہ اب نوکری کرتا ہے تو اس کو مہینے کے بعد تنخواہ ملتی ہے اس نوکری کا نیم البدل پیسے ہے اسی طریقے سے یہاں جو نمازیں ہو رہی ہیں روز زکوٰۃ صدقہ خیرات خدمت خلق ہر ہر نیکی کا آخرت میں نیم البدل ہے اور تمام نیکیوں کے نیم البدل مل کر وہ جنت بن جاتے ہیں اس میں محل بھی ہوگا نہر بھی ہوگی وغیرہ وغیرہ وغیر. بلا اس کے مربوق آہدہ آپ کا رابطیاتی نہیں کرتا کسی پر یعنی کسی کی ذرہ برابر نیکی ضائع نہیں ہوگی نیکی کیسے ضائع ہو جاتی ہے اللہ ضائع نہیں کرتا اللہ کسی پر بھی ذرا زیادتی نہیں کرتا جس کی جو نیکی ہے جس قدر اس کی نیت ہے جیسے اس کا اخلاص ہے اس کے مطابق اس کو نیکی اس کا اجر اس کا ثواب ملے گا لیکن نیکی زائیں کیسے ہوتی ہے یہ انسان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک بندہ چارہ لگا ہوا ہے کوشش میں صبح سویرے اٹھتا بھی ہے سردی بھی ہے نماز میں تعجت میں شراب چاش میں ذکر تلاوت میں دن کو اور کام کاج پھر جیسے اذان ہوئی نماز کے لیے آ رہا ہے پھر زکوٰۃ کا پروگرام بنا رہا ہے حج عمرے کے مسئلے بنا رہا ہے یہ سارے کام اچھے کر رہا ہے تاکہ اللہ راضی ہو میری دنیا آخرت دونوں اچھی ہوں تو ایسی کون سی چیز ہے کہ جس سے نیکی زائیں ہو جاتی ہے اور زائع نہیں ہونی چاہیے دیکھو نا ہم اپنے مال کو حفاظت کرتے ہیں لوگ کیسی کیسی جیبیں بناتے ہیں لوگ پیسے چوری کوئی نہ کر لے گھر میں بھی اچھی جگہ پر پیسے رکھتے ہیں اچھے بینک میں پیسے رکھتے ہیں پیسوں میں فائدہ بھی ہونا چاہیے چوری بھی نہیں ہونی چاہیے دھلوا ولوا کے یہ اس کو صاف ستھرا کر کے لٹکاتے ہیں خراب نہیں ہونی چاہیے یہ بھی مال ہی ہے نا تو جب انسان ایک زہری مال کی حفاظت کرتا ہے کہ وہ ضائع نہ ہو جائے تو ایسی ہی لیکیاں جو ہے نا جی یہ بھی دولت ہے یہ بھی بہت بڑا قیمتی سرمایہ ہے یہ لیکیاں یہ بھی ضائع نہیں ہونی چاہیے کون سی چیز ہے جس سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں آج اس کا سبق کا ذکر ہے ابلیس ہم نے فرشتوں کو کہا سجدہ کرو آدم کو سجدہ کیا کوئی چون چون چون چرانے کی کوئی وجہ کوئی وجہ حقیقت کوئی حکمت کوئی اعلیٰ افضل مفضول کوئی ایسی بات نہیں بس فوراً سجدہ کیا اللہ ابلیس مگر شیطان نے سجدہ نہیں ابلیس نے سجدہ نہیں کیا من الجن اس کی نسل جو ہے وہ جنوں میں سے ہے یعنی اس کا اصل جو تخلیق کا جو مادہ اس میں استعمال ہوا وہ جنوں کے نسل میں سے ہے یہ حضاصہ کہنا بے لگی اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی اور پھر وہ اللہ نے اس کو نکال دیا یہ بہت جگہوں میں قرآن مجید میں سے کرایا ایک سوال تو یہ ہے کی قرآن کہتا ہے کہ ہم نے فرشتوں کو حکم کیا آدم کو سجدہ کرو انہوں نے کیا ابلیس نے نہیں کیا تو ابلیس کو حکم کہاں ہوا ابلیس نے سجدہ نہیں کیا حکم ہی فرشتوں کو ہوا اس بات کا جواب قرآن مجید نے دوسرے مقام پہ چودہ پارے میں بیان کیا ہے کہ تم نے کیوں نہیں سجدہ کیا از امر اللہ فرماتے ہیں جب میں نے تجھے حکم دیا کہ سجدہ کر آدم کو نے کیوں نہیں کیا سجدہ آدم کو معلوم ہوا کہ اس کو بھی حکم تھا بس قرآن مجید نے ایک آدھ جگہ کر دیا اور باقی جگہ اکثریت فرشتوں کی تھی یہ اکیلا تھا اس لیے اکثریت کیسے کروں گا یہ رہتا عبادت کے لحاظ سے دنیا میں تھا اور ویسے اس کی کچھ ڈپٹی اوپر تھی یہ جنت کے دروازوں پر یا اس طرح اور ذکر و اذکار میں مصروف رہتا تھا علماء نے لکھا ہے کہ دنیا میں کوئی زمین کا خطہ ایسا نہیں ہے جس کے اوپر شیطان نے عبادت نہ کی ہو سجدہ نہ کیا ہو یہ کی اتنا بڑا عبادت گزار تھا اور الملائکہ کا کلقب بھی یہ کہ ان کو اللہ نے اس کے ذمہ کچھ کام کرنے ہیں تو اس نے آگے ان کو تقسیم کر کے سمجھانا ہے کہ یہ جنت کے دروازے کی نگرانی تمہاری ہے تمہاری ہے اتنا مقرر تھا عبادت گزار بھی تھا عابد تھا عارب تھا لیکن اللہ کے ساتھ محبت اس درجے کی نہیں تھی کہ جیسے حکم ہوا اس کے اوپر وہ عمل کرے یہ بات تو ہو گئی کہ اس کو بھی حکم تھا سکھا کرنے کا رہی بات یہ جو میں نے سوال ابتدائی تمہید میں کیا ہے کہ کون سی چیز ہے جس سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں اور وہ ابلیس ہے یہ سبب بنتا ہے ہماری نیکیوں کے ضائع کرنے کا اور گناہوں کی طرف آمادہ کرنے کا جس کو قرآن مجید نے بار بار کہا تمہارا دشمن ہے میں تمہیں بتا رہا ہوں قرآن میں پہلے پارے سے لے کر سورہ آخری جو کلکنس الناس الناس ہے اس بار بار بار بار شیطان کا اور اس کی نافرمانی کا شیطان کا اس کی نافرمانی کا ذکر کیا ہے ہم نے اس کو کہا تھا سجدہ کرو اس نے نہیں کیا ہم نے کہا تھا سجدہ کرو اس نے نہیں کیا پھر وہ فہم کا اجین ہو گیا مردود ہو گیا وہاں سے نکال دیا گیا وغیرہ اس نے بھی پھر پروگرام بنایا کہ آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالنے کا مشورہ دیا اور ان سے وہ غلطی ہو گئی وہ دنیا میں آ گئے لیکن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور اس کی آل و عیال کو دوبارہ جنت میں جانے کے لیے گنجوش رکھ دی اس کی گنجائش بھی نہیں رکھی اس نے حکم عدولی کی بات سمجھ کر نافرمانی کی بات سمجھنے کی کوشش کرنا دونوں پہلو الگ ہے آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی وہ ایک نادانستہ طور پر غلطی ہو گئی وہ سمجھ ہی نہیں سکے کہ اس درخت کے قریب جانا تھا یا اس سے منع کیا گیا تھا یا کوئی اس پوری جنس سے منع کیا گیا تھا کیونکہ ہاج ہی کا تو حاضر اشاروں میں لائے ایک مخصوص درخت کی طرف اشارہ کرتا ہے وہ سمجھے کہ اس سے منع کیا گیا اس کی جو جنس سے اور درخت اس سے منع نہیں کیا گیا جبکہ اس جنس درخت کو منع کر دیا گیا تھا کہ یہ جو درخت ہے اس کے قریب نہیں جانا جنت میں جہاں کہیں بھی ہے تو اس کے قریب نہیں جانا حکم یہ تھا لیکن انہوں نے سمجھا کہ حاج ہس گرم ہے صرف یہ درخت مراد ہے اس کی جنس کے جو اور درخت ہیں ان کے پاس بندہ جا سکتا ہے ان سے غلطی ہو گئی اور یہ گنا ان سے غلطی سے ہوا ناسمجی سے ہوا لہٰذا اس کی سزا تو یہ ہوئی کہ جنت سے نیچے بھیج دیا گیا لیکن دوبارہ دخول جنت کے لیے آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کے لیے اللہ پاک نے گنجائش رکھ دی ہمیشہ کے لیے جنت سے مربوب نہیں کیے گئے بس اس وقت کے لحاظ سے بتی سزا یہ ہوئی کہ آپ دنیا میں جائیں اور دنیا میں اللہ نے بھیجنا تھا یہ نظام ہے ہستی چلنا تھا لیکن دوبارہ کیونکہ ان سے ایک نسم جی سے غلطی ہوئی اللہ نے گنجوش رکھ دی دنیا آدم دوبارہ اگر نیک بن جائے اور توبہ استفار کرے اپنے گناہ کے اوپر تو دوبارہ جنت میں یہ جا سکتا ہے لیکن شیطان نے سمجھ بوجھ کر یہ اس سے بے سبری سے غلطی نہیں ہوئی سمجھ بوجھ کر شیطان نے اللہ کے حکم کی بغاوت کی انکار کیا اور کیا نہیں کرتا خلق تو ملنا غلط تو نہیں ملتی آپ نے مجھے آنکھ سے پیدا کیا آپ کا کام ہے بلندیوں کو جانا جس کے سامنے میں سجدہ کرنے کا آپ حکم دے رہے ہیں وہ مٹی سے پیدا کیا ہے مٹی تو ضلیب چیز ہے میں ایک آلہ ہوں اپنے سے پر کیوں مزدور شیطان نے نافرمانی کی غلطی کی جان بوجھ کر کی سمجھ کر کی اس لیے اس کو جنت سے مربوط قرار دے دیا گیا نکال دیا گیا اور دوبارہ اس کے لیے داخلہ نہیں ہے جو بھی ہو بس اب ختم ہو گیا اس کے لیے توبا استغفار کی گنجائش نہیں اس کے لیے نہیں کرنے کا تھا آگے ہی کرنے کا نظام ختم کر دیا لیکن انسان سے جو آدم علیہ السلام سے جو اللہ کا ایک نظام تھا دنیا میں اللہ نے آدم علیہ السلام کو بھیجنا تھا اس نظام کو چلنا تھا ایک ذہنی طور پر ایک چیز یوں ظاہر ہوئی کہ ان سے غلطی ہو گئی اور وہ توبہ استغفار بھی ہو گیا ہم نے معاف بھی کر دی یہی سمجھانا انسان کو ہے کہ اس انسان سے بھی غلطی ہو جائے اور یہ توبہ استغفار کر لے گا تو جیسے ہم نے اس کے ابل انسان کو معاف کر دیا گیا اس کو ہی معاف کر دیں گے انسان کے لیے دوبارہ جنت میں جانے کی گنجائش رکھ دی توبہ استغفار کے ساتھ کتنی بڑی مہربانی ہے اور اس کو ہمیشہ کے لیے مردو کر دیے جب اس کو مربوط کیا تو اس کا کام تھا چوک جانا اپنی غلطی کے اوپر احساس ہونا سندر ہو جانا معذرت کرنا شیطان نے یہ نہیں کیا بلکہ اپنی غلطی کے اوپر دلال دینے لگا کہ میں اونچا ہوں میں افضل چیز سے پیدا کیا گیا ہوں جس کے سامنے مجھے سجنے جا رہا ہے مفضل چیز ہے ہے وہ چیز مجھ سے گیا یعنی غلطی کے احساس کے بجائے غلطی کے اوپر ہٹ بول رہا اور دلال دیتا رہا جس کی وجہ سے اس نے اپنی توبہ کی گلجائش کو فوت کر دیا ضائع کر دیا وہ نکل گئی اور اللہ نے اس کو مردوب کرا دے دیے پھر یہ مزید کیا کہتے کہ چلو آپ نے مجھے نکال تو دیا مجھے مردو قرار دے دیا گیا لیکن یہ گنجائش دے دی جائے کہ جس طرح میں جنت نے جنت لی آدم علیہ السلام کو پسلایا ورگلایا مسلسل ڈالا اور ایسی غلطی کرائی یہی صلاحیت مجھے دنیا میں بھی دی, دی, دی جائے کہ میں لوگوں کو ورگلاتا رہوں پھسلاتا رہوں سب راستے سے ہٹاتا رہوں یہ مجھے صلاحیت دے دی جائے یعنی توبہ کو بجائے مزید جس چیز کی وجہ سے اس کے اوپر سزا ہوئی مردود ہوا اور جنت سے شتان نکالا گیا اسی چیز کو مزید مانگ رہا ہے کہ دنیا میں مزید یہی صلاحیت ملنی چاہیے کہ میں لوگوں کو ورغلاتا رہوں اور صراط مستقیم سے ہٹاتا رہوں اللہ نے کہا جاؤ تمہیں اجازت ہے اللہ عبادت من جو نیت ہیں اللہ کو خود نہیں کہتا ہے کہ میرا بس نہیں چلے گا اللہ نے فرمایا کہ, سلطان آمنی وعلا بھی کہا رہا کہ تم جاؤ تمہارا بس ان پر چلے گا جو تمہیں دوست بنانا چاہیں گے جو میرے دوست کہیں گے ان کے اوپر تیرا بس نہیں چلے گا اور میرے دوستوں سے کہیں غلطی بھی ہو گئی تو وہ فوراً توبہ اور استفار دوستو جو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ بات ہے دوست انسان ہے مبارک انسان ہے وہ کہ جس سے غلطی ہوئی اور وہ غلطی کو سمجھتا ہے مانتا ہے استغفار کرتا ہے آجز ہو جاتا ہے نادل ہو جاتا ہے یہ شخص ان بلا مقبول بندہ ہے مردود نہیں ہے لیکن اس وقت ماحول جو بنا ہوا ہے اس کی بات کر رہا ہوں اللہ محفوظ رکھے کہ لوگ غلطی کرتے ہیں اعلامیہ بغاوت والے گناہ کرتے ہیں بے پرگزی کے گناہ ہیں بے حیائی حلائی گناہ گناہیں گانے بجانے کا نظام ہے فلافرون سب جانے, جانے, جانے، دیں مزید سور سور اور انہیں اگر سمجھایا جائے کہ بھائی یہ سور کا لین دین ہے یہ اوانیہ بغاوت ہے نماز نہ پڑھنا اوانیہ بغاوت ہے لوگوں کے سامنے رمضان کے روزے کو کھانا اعلامیہ بغاوت ہے تو وہ اپنی غلطی کو ماننے کے بجائے آج وہ دلائل دیتے ہیں اب ہوتے ہیں اور وہ یہ ہے جی وہ یہ ہے جی وہ یہ اس شیتانی رشتے داری میں اس کی شدی میں بہت زیادہ قریب جاتے ہیں اور خطرہ یہ ہے کہ ان سے کہیں توبہ کی توفیق سلب نہ ہو جائے انسان سے غلطی ہوئی اللہ سے اعتراف کرے غلطی ہو گئی اللہ معاف کرنے والا بڑی سے بڑی غلطی کو معاف کر دیتا ہے لیکن غلطی ہونے کے ساتھ انسان اس پر حد ہو جائے اور اس گناہ کو دلال کے ساتھ ثابت کرنے کی کوشش کرے کہ یہ گنا گناہ, گناہ ہی نہیں ہے اس وقت کے ماحول کے لحاظ سے ہو جائیں گے سورج تو اس وقت کے لحاظ سے اسی ترکیب پر چلتا ہے اس نے تمہاری ترقی کی وجہ سے کوئی فرق آیا اللہ کے کسی سسٹم میں کوئی فرق نہیں ہوتا اس لیے اللہ نے جو شریعت دے دی اس میں بھی کوئی فرق نہیں ہے وہ پہلے سے اسی طرح ہے اللہ کا نظام کائنات جو ہے اس میں اسی طرح کا نظام ہے فرق تو تمہاری پتنی آیا ہے تمہاری پہل میں آیا ہے تمہارے کسی کردار اور طریقہ کار میں ہے یا رہائش میں ہے اللہ کا جو سسٹم ہے اس میں کوئی فرق है. لہذا اللہ کی طرف سے جو ہوا, قائدہ, اور ہے احساس ہونا چاہیے ہو, معافی ہو. اور اگر کوئی سمجھائے تو یہ کہو. محترم, نے بہت اچھی بات کی آپ اچھی بات سمجھا رہے ہو میں بھی اپنے لیے دعا کرتا ہوں آپ بھی میرے لیے کریں کہ آپ مجھے اللہ تعالیٰ مجھے ان گناہوں سے بچائے تو اللہ خوش ہوتا ہے لیکن اگر ایک بندہ سو بھی کرتا ہے کوئی او اور بندے کام کرتا ہے اس کو جب سمجھایا جائے تو وہ دیتا ہے, ہے کہ ہمارے پاس فتم بھی تو فلانی جائزے جائزے جائزے جائزے. ہیں کہ یہ فلانیہ سودی نیلام جائز گا جیسے کوئی فتح شتح نہیں ہوتے ویسے لوگ لوگ علماء کو بیچتے ہیں نا ہمیں بھی لوگ بیچتے ہیں نا اخبار میں اشتہار دے دیتا ہیں صاحب ہمارے ساتھ عمرے پر جا رہا ہے. تاکہ لوگ زیادہ ہمارے ساتھ ہمیں بیچتے ہیں میں استعمال کرتے ہیں اللہ دین کی سمجھ نصیب فرمایے.